باب دوم ایمان اور اطاعت اطاعت کے لیے علم اور یقین کی ضرورت ایمان کی تعریف علم حاصل ہونے کا ذریعہ ایمان بالغیب اطاعت کے لیے علم اور یقین کی ضرورت پچھلے باب میں تم کو معلوم ہو چکا ہے کہ اسلام دراصل پروردگار کی اطاعت کا نام ہے اب ہم بتانا چاہتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اسے چند باتوں کا علم نہ ہو اور وہ علم یقین کے حد تک پہنچا ہوا نہ ہو سب سے پہلے تو انسان کو خدا کی ہستی کا پورا پورا یقین ہونا چاہیے کیونکہ اگر اسے یہی یقین نہ ہو کہ خدا ہے تو اس کی وہ اطاعت کیسے کرے گا اس کے ساتھ خدا کی صفات کا علم بھی ضروری ہے جس شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ خدا ایک ہے اور خدائی میں کوئی شریک نہیں وہ دوسروں کے سامنے سر جھکانے اور ہاتھ پھیلانے سے کیوں کر بچ سکتا ہے جس شخص کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ خدا سب کچھ دیکھنے اور سننے والا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کی نافرمانی سے کیسے روک سکتا ہے اس بات پر جب تم غور کرو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ خیالات اور اخلاق اور اعمال میں اسلام کے رستے پر چلنے کے لیے انسان میں جن صفات کا ہونا ضروری ہے وہ صفات اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتیں جب تک کہ اس کو خدا کی صفات کا ٹھیک ٹھیک علم نہ ہو اور یہ علم بھی محض جان لینے کی حد تک نہ رہے بلکہ اس کو یقین کے ساتھ دل میں بیٹھ جانا چاہیے تاکہ انسان کا دل اس کے مخالف خیالات اور اس کی زندگی اس علم کے خلاف عمل کرنے سے محفوظ رہے اس کے بعد انسان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کس بات کو خدا پسند کرتا ہے تاکہ اسے اختیار کیا جائے اور کس بات کو خدا نہ پسند کرتا ہے تاکہ اس سے پرہیز کیا جائے اس غرض کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو خدائی قانون اور خدائی ضابطے سے پوری واقفیت ہو اس کے متعلق وہ پورا یقین رکھتا ہو کہ یہی خدائی قانون اور خدائی ضابطہ ہے اور اس کی پیروی سے خدا کی خوشنوتی حاصل ہو سکتی ہے کیونکہ اگر اس کو سرے سے علم ہی نہ ہو تو وہ اطاد کس چیز کی کرے گا اور اگر علم تو ہو لیکن پورا یقین نہ ہو یا دل میں یہ خیال ہو کہ اس قانون اور اس زابطے کے سوا دوسرا قانون اور زابطہ بھی درست ہو سکتا ہے تو اس کی ٹھیک ٹھیک پابندی کیسے کر سکتا ہے؟ پھر انسان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی مرضی کے خلاف چلنے اور اس کے پسند کیے ہوئے زابطے کی اطاعت نہ کرنے کا انجام کیا ہے؟ اور اس کی فرما برداری کرنے کا انعام کیا ہے؟ اس غرض کے لیے ضروری ہے کہ اسے آخرت کی زندگی کا خدا کی عدالت میں پیش ہونے کا نافرمانی کی سزا پانے کا اور فرما برداری پر انعام پانے کا پورا پورا علم اور یقین ہو جو شخص آخرت کی زندگی سے ناواقف ہے وہ اطاعت اور نافرمانی دونوں کو بے نتیجہ سمجھتا ہے اس کا خیال تو یہ ہے کہ آخر میں اطاعت کرنے والا اور نہ کرنے والا دونوں برابر ہی رہیں گے کیونکہ دونوں خاک ہو جائیں گے پھر اس سے کیوں کر امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اتاعد کی پابندیاں اور تکلیفیں برداشت کرنا قبول کرے گا اور ان گناہوں سے پرہیز کرے گا جن سے اس دنیا میں کوئی نقصان پہنچنے کا اس کو اندیشہ نہیں ہے ایسے عقیدے کے ساتھ انسان خدائی قانون کا کبھی متعل نہیں ہو سکتا اسی طرح وہ شخص بھی اطاعت میں ثابت قدم نہیں ہو سکتا جسے آخرت کی زندگی اور خدائی عدالت کی پیشی کا علم تو ہے مگر یقین نہیں اس لیے کہ شک اور تردد کے ساتھ انسان کسی بات پر جم نہیں سکتا تم ایک کام کو دل لگا کر اسی وقت کر سکو گے جب تم کو یقین ہو کہ یہ کام فائدہ بخش ہے اور دوسرے کام سے پرہیز کرنے میں بھی وہ اسی وقت مستقل رہ سکتے ہو جب تمہیں پورا یقین ہو کہ یہ کام نقصان دہ ہے لہٰذا معلوم ہوا کہ ایک طریقے کی پیروی کرنے کے لیے اس کے انجام اور نتیجے کا علم ہونا بھی ضروری ہے اور یہ علم ایسا ہونا چاہیے جو یقین کی حد تک پہنچا ہوا ہو ایمان کی تعریف اوپر کے بیان میں جس چیز کو ہم نے علم اور یقین سے تعبیر کیا ہے اسی کا نام ایمان ہے ایمان کے مانے جاننے اور ماننے کے ہیں جو شخص خدا کی وحدانیت اور اس کی حقیقی صفات اور اس کے قانون اور اس کی جزا و سزا کو جانتا ہو اور دل سے اس پر یقین رکھتا ہو اس کو مومن کہتے ہیں اور ایمان کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان مسلم یعنی خدا کا متی اور فرما بردار ہو جاتا ہے ایمان کی اس تعریف سے تم خود سمجھ سکتے ہو کہ ایمان کے بغیر کوئی انسان مسلم نہیں ہو سکتا اسلام اور ایمان کا تعلق وہی ہے جیسے درخت کا تعلق بیج سے ہوتا ہے بیج کے بغیر تو درخت پیدا ہی نہیں ہوتا البتہ ہو سکتا ہے کہ زمین میں بیج بویا جائے مگر زمین خراب ہونے کی وجہ سے یا آب و ہوا اچھی نہ ملنے کی وجہ سے درخت ناقص نکلے بلکل اسی طرح اگر کوئی شخص سرے سے ایمان ہی نہ رکھتا ہو تو یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ وہ مسلم ہو البتہ یہ ضرور ممکن ہے کہ کسی شخص کے دل میں ایمان ہو مگر اپنے ارادے کی کمزوری یا ناقص تعلیم و تربیت اور بری صحبت کے اثر سے وہ پورا اور بکہ مسلمان نہ ہو ایمان اور اسلام کے لحاظ سے تمام انسانوں کے چار درجے ہیں ایک وہ جو ایمان رکھتے ہیں اور ان کا ایمان انہیں خدا کے احکام کا پورا مطی بناتا ہے جس بات کو خدا نہ پسند کرتا ہے اس سے وہ اس طرح بچتے ہیں جیسے کوئی شخص آگ کو ہاتھ لگانے سے بچتا ہو اور جس بات کو خدا پسند کرتا ہے وہ اس کو ایسے شوق سے کرتے ہیں جیسے کوئی شخص دولت کمانے کے لیے شوق سے کام کر رہا ہے یہ اصلی مسلمان ہے دوسرے وہ جو ایمان تو رکھتے ہیں مگر ان کا ایمان اتنا طاقتور نہیں کہ انہیں پوری طرح خدا کا فرما بردار بنا دے یہ اگرچہ کمتر درجے کے لوگ ہیں لیکن بہرحال مسلم ہے یہ اگر نافرمانی کرتے ہیں تو اپنے جرم کے لحاظ سے اس کی سزا کے مستحق ہیں مگر ان کی حیثیت مجرم کی ہے باغی کی نہیں اس لیے کہ یہ بادشاہ کو بادشاہ مانتے ہیں اور اس کے قانون کو قانون تسلیم کرتے ہیں تیسرے وہ جو ایمان نہیں رکھتے مگر بظاہر ایسے عمل کرتے ہیں جو خدائی قانون کے مطابق نظر آتے ہیں یہ دراصل باغی ہیں ان کا ظاہری نیک عمل حقیقت میں خدا کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہے اس لیے اس کو کچھ اعتبار نہیں ان کی مثال ایسے شخص کسی ہے جو بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانتا اور اس کے قانون کو قانونی تسلیم نہیں کرتا یہ شخص اگر بظاہر ایسا عمل کر رہا ہو جو قانون کے خلاف نہ ہو تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شخص بادشاہ کا وفادار اور اس کے قانون کا پیرو ہے اس کا شمار تو بہرحال باغیوں ہی میں ہوگا چوتھے وہ جو ایمان بھی نہیں رکھتے اور عمل کے لحاظ سے بھی شریر اور بدکار ہیں یہ سب سے بدتر درجے کے لوگ ہیں کیونکہ یہ باغی بھی ہیں اور مفسد بھی انسانی طبقوں کی اس تقسیم سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ ایمان ہی پر دراصل انسان کی کامیابی کا انحصار ہے اسلام خواہ وہ کامل ہو یا ناقص صرف ایمان کے بیج سے پیدا ہوتا ہے جہاں ایمان نہ ہوگا وہاں ایمان کی جگہ کفر ہوگا جس کے دوسرے معنی خدا سے بغاوت کے ہیں خواہ وہ بدتر درجے کی بغاوت ہو یا کمتر درجے کی علم حاصل ہونے کے ذریعے اطاعت کے لیے ایمان کی ضرورت تو معلوم ہو گئی اب سوال یہ ہے کہ خدا کی صفات اور اس کے پسندیدہ قانون اور آخرت کی زندگی کے متعلق صحیح علم جس پر یقین کیا جا سکے کس ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ کائنات میں ہر طرف خدا کی کاریگری کے آثار پھیلے ہوئے ہیں جو اس بات پر گواہی دے رہے ہیں کہ اس کارخانے کو ایک ہی کاریگر نے بنایا ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے. ان آثار میں اللہ تعالی کی تمام صفات کے جلوے نظر آتے ہیں اس کی حکمت اس کا علم اس کی قدرت اس کا رحم اس کی پروردگاری، اس کا قہر الغرض کون سی صفت ہے جس کی شان اس کے کاموں میں نمایاں نہیں ہے مگر انسان کی عقل اور اس کی قابلیت نے ان چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے میں اکثر غلطی کی ہے یہ سب آثار آنکھوں کے سامنے موجود ہیں اور ان کے باوجود کسی نے کہا خدا دو ہیں اور کسی نے کہا خدا تین ہیں کسی نے بے شمار خدا مان لیے کسی نے خدائی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور کہا ایک بارش کا خدا ہے ایک ہوا کا خدا ہے ایک آگ کا خدا ہے الغرض ایک قوت کے الگ الگ خدا ہے اور ایک خدا ان سب کا سردار ہے اس طرح خدا کی صفات کو سمجھنے میں لوگوں کی اقلے بہت دھوکے کھائے ہیں جن کے تفصیل کا یہاں موقع نہیں آخرت کی زندگی کے متعلق بھی لوگوں نے بہت سے غلط خیالات قائم کیے ہیں کسی نے کہا کہ انسان مر کر مٹی ہو جائے گا پھر اس کے بعد کوئی زندگی نہیں کسی نے کہا کہ انسان بار بار اسی دنیا میں جنم لے گا اور اپنے اعمال کی سزا یا جزا پائے گا خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے قانون کی پابندی ضروری ہے اس کو تو خود اپنی عقل سے بنانا اور بھی زیادہ مشکل ہے اگر انسان بہت صحیح عقل رکھتا ہو اور اس کی علمی قابلیت نہایت اعلی درجے کی ہو تب بھی سال ہاں سال کے تجربے اور غور و خوض کے بعد کسی حد تک ان باتوں کے متعلق رائے قائم کر سکے گا اور پھر بھی اس کو کامل یقین نہ ہوگا کہ اس نے پورا پورا حق معلوم کر لیا ہے اگرچہ علم اور عقل کا پورا امتحان تو اسی طرح ہو سکتا تھا کہ انسان کو بغیر کسی ہدایت کے چھوڑ دیا جاتا پھر جو لوگ اپنی کوشش اور قابلیت سے حق اور صداقت تک پہنچ جاتے وہی کامیاب ہوتے اور جو نہ پہنچتے وہ ناکام رہتے لیکن اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو ایسے سخت امتحان میں نہیں ڈالا اس نے اپنی مہربانی سے خود انسانوں ہی میں سے ایسے انسان پیدا کیے جن کو اپنی صفات کا صحیح علم دیا اور وہ طریقہ بھی بتایا جس سے انسان دنیا میں خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر سکتا ہے آخرت کی زندگی کے متعلق بھی صحیح واقفیت بخشی اور ان کی ہدایت کی کہ دوسرے انسانوں کو یہ علم پہنچا دیں یہ اللہ کے پیغمبر ہیں جس ذریعے سے خدا نے ان کو علم دیا ہے اس کا نام وہی ہے اور جس کتاب میں ان کو یہ علم دیا ہے اس کو اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام کہتے ہیں اب انسان کی عقل اور اس کی قابلیت کا امتحان اس میں ہے کہ وہ پیغمبر کی پاک زندگی کو دیکھے اور اس کی اعلیٰ تعلیم پر غور کرنے کے بعد اس پر ایمان لاتا ہے یا نہیں اگر وہ حق شناس اور حق پرست ہے تو سچی بات اور سچے انسان کی تعلیم کو مان لے گا اور امتحان میں کامیاب ہو جائے گا اور اگر اس نے نہ مانا تو انکار کے معنی یہی ہوں گے کہ اس نے حق اور صداقت کو قبول کرنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہو دی ہے یہ انکار اس کو امتحان میں ناکام کر دے گا اور خدا اور اس کے قانون اور آخرت کی زندگی کے متعلق وہ کبھی کوئی صحیح علم حاصل نہ کر سکے گا ایمان بالغیب دیکھو جب تم کو کسی چیز کا علم حاصل نہیں ہوتا تو علم رکھنے والے کو تلاش کرتے ہو اور اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہو تم بیمار ہوتے ہو تو خود علاج نہیں کر لیتے بلکہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو ڈاکٹر کا سند یافتہ ہونا اس کا تجربہ کار ہونا اس کے ہاتھ سے بہت سے مریضوں کا شفایاب ہونا یہ ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے تم ایمان لے آتے ہو کہ تمہارے علاج کے لیے جس لیاقت کی ضرورت ہے وہ اس ڈاکٹر میں موجود ہیں اسی ایمان کی بنا پر وہ جس دوا کو جس طریقے سے استعمال کرنے کی ہدایت کرتا ہے اس کو تم استعمال کرتے ہو اور جس چیز سے پرہیز کا حکم کرتا ہے اس سے پرہیز کرتے ہو اسی طرح قانون کے معاملے میں تم وکیل پر ایمان لاتے ہو اور اس کی اطاعت کرتے ہو تعلیم کے مسئلے میں استاد پر ایمان لاتے ہو اور وہ جو کچھ تمہیں بتاتا ہے اس کو مانتے چلے جاتے ہو تمہیں کہیں جانا ہو اور راستہ معلوم نہ ہو تو کسی واقف کار پر ایمان لاتے ہو جو راستہ وہ تمہیں بتاتا ہے اسی پر چلتے ہو الغرض دنیا کے ہر معاملے میں تم کو واقفیت اور علم حاصل کرنے کے لیے کسی جاننے والے آدمی پر ایمان لانا پڑتا ہے اور اس کی اطاعت کرنے پر تم مجبور ہوتے ہو اسی کا نام ایمان بالغیب ہے ایمان بالغیب کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ تم کو معلوم نہیں اس کا علم جاننے والے سے حاصل کرو اور اس پر یقین کر لو خدا تعالیٰ کی ذات و صفات سے تم واقف نہیں ہو تم کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کے فرشتے اس کے حکم کے ماتحت تمام عالم کا کام کر رہے ہیں اور تم کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں تم کو یہ بھی خبر نہیں کہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ کیا ہے تم کو آخرت کی زندگی کا بھی صحیح حال معلوم نہیں ان سب باتوں کا علم تو تم کو ایک انسان سے حاصل ہوتا ہے جس کی صداقت راست بازی خدا ترسی نہایت پاک زندگی اور نہایت حکیمانہ باتوں کو دیکھ کر تم تسلیم کرتے ہو کہ جو کچھ وہ کہتا ہے سچ کہتا ہے اس کی سب باتیں یقین لانے کے قابل ہیں یہی ایمان بالغیب ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کے لیے ایمان بالغیب ضروری ہے کیونکہ پیغمبر کے سوا کسی اور ذریعے سے تم کو صحیح علم حاصل ہو نہیں سکتا اور صحیح علم کے بغیر تم اسلام کے طریقے پر ٹھیک ٹھیک چل نہیں سکتے